اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار شاید ہی کیوں کرے کہ آپ سب اللہ کا دین سننے آئے ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ طالب علم سبق سنایا کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ جل شاہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو قرآن و سنت کی حقیقت کو نہیں مانتے یشترون بہد اللہ و ایمان ہندن قلیلہ دنیا کی زندگانی کو حقیقی سمجھ کر قرآن و سنت کو پہ کچھ ڈال دیتے ہیں قیامت کے لا خلاق قلحم فی آخرہ ان کے لیے کچھ حصہ نہیں ہوگا ولا کلم اللہ اور نہ ہی اللہ جل شانو ان سے کلام فرمائیں گے ذکی ہم اور نہ ان کو پاک کریں گے ولا امبر الہم اور نہ ہی نظر رحمت ڈالیں گے اولم عجاب العلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے معلوم یہ ہوا قرآن و سنت کو جو نہیں مانتا اس کو پانچ عذاب ملیں گے نہ تو قیامت کو کوئی حصہ ملے گا دنیا میں جتنی چاہتا ہے کمائی کر لے نہ اللہ نظر رحمت ڈالیں گے اور نہ ہی ان سے کلام کریں گے نہ ان کو پاک کریں گے دردناک آزاب مبتلا ہوں گے ابو ذر رضی اللہ عنہ ورضا روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا اللّہ اللہ ولا اندر یوم القیانہ ولا ولہم عذاب العلیم ان سے گزارش یہ ہے کہ اصل میں جنسوں کا مقصد و تقیم ہوتا ہے کہ کوئی بات سمجھ آ جائے اور ہماری زندگی سمجھ جائے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم شہادت مند ہیں یہ بد ہے تین بدبخت ایسے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دل نہ اللہ ان کے لیے کوئی حصہ رکھا ہے اللہ نے اور نہ ان کو پاک کریں گے نہ نظر رحمت ڈالیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ کون سے تین بدبخت وقت ہیں المس ولمانلنف چ بلخالف الخ پہلا وہ بدبخت ہے جو اپنی شلوار کو اپنے تہبند کو اپنی چادر کو تخنوں سے نیچے رکھتا ہے قیامت کے دن دل اللہ بل شان اس کی طرف نہیں نظر ڈالیں گے اور نہ ان کے ساتھ کلام فرمائیں گے نہ ان کو پاک کریں گے بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے میں اکثر من القاعدین من العضر تفنا بخاری کی روایت اللہ کے اصول نے فرمایا جو شخص اپنی چادر کو تخلوں سے نیچے رکھتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا المسدل جو چادر کو لٹکانے والا ہے شلوار کو لٹکانے والا ہے سبب کیا ہوتا ہے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے گندے پانی کی پیدائش او الہو نقہ آخر ہو جیفہ پی فری یہ کیسے فخر کرتا ہے تکبر کرتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے جب مر جائے گا مردہ گرے کی طرح ہو جائے لیکن پھر بھی یہ تکبر کرتا ہے تکبر جو کرتا ہے اللہ کے رسول میں فرمایا لا يدن من كان في قلبه في من وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوا تکبر ہوا فخر ہوا لیکن انسان اپنی زندگی میں مال و دولت کو دیکھ کر اپنے منصب کو دیکھ کر اپنی کوٹھی اور کاروں کو دیکھ کر تکبر کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دش فرماتے ہیں فی نازعنی یہ تکبر میری چادر ہے یہ عظمت میری چادر ہے جو اس کو چھیننا چاہتا ہے قیامت کو میں الٹا لقی تو جہنم میں الٹا لٹکا دوں اور انسان تکبر کیوں کرتا ہے پرانے مجید میں اللہ, جل اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمشِ فِي الْأَوْضِ وَلن تبلغ الجبال زمین پر اکڑ کے مت چلو نہ تم پہاڑوں پہ چڑھ سکتے ہو نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اولا اے زمین پہ اکڑ کر چڑنے والے ذرا ہو مسلمان کیسے چلتا ہے مومن کیسے چلتا ہے وہ ادا الرحمٰن عدل عرضی کال السلام اللہ کے بندے جو ہے وہ تو زمین پر پستی سے چلتے ہیں بقار سے چلتے ہیں اکڑ کر نہیں چلتے اکڑ کر چلنے والا اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے جتنا پستی سے تم چلو گے جتنی تواز اختیار کرو گے رفا اللہ اللہ اتنا ہی زیادہ اس بندے کو بلند کرتا ہے جتنا وہ آرام سے چلتا ہے اکڑ کر چلنے والے تماموں کے ساتھ زمین پہ چل سبب کیا ہے وہ کم کا جس زمین پہ تم اکر کر چل رہی ہو یاد رکھو اس زمین کے نیچے وہ بھی جا چکے ہیں جو تم سے زیادہ عزت والے تھے اگر تم یہ سمجھتے ہو میرے پاس باڈی گارڈ ہے افزا کی فرمار ہے کلاشن ہے فن ہے یاد رکھ لو اس زمین کے نیچے وہ بھی جا چکے ہیں جن کی نگرانی تم سے زیادہ کی جاتی تھی السبل اور اردو کا شاعر کیا کہتا ہے جب کمی عروج پاتے ہیں اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں کتنے کم زرد ہے یہ غبارے چل پھونکوں سے پھول جاتے ہیں انسان کو اپنی حقیقت نہیں بھولنی چاہیے وہ علم پڑ جائے وہ بڑا بن جائے بڑی ترسی مل جائے لیکن اللہ کا شکر ادا کرے یہ اللہ کی رحمت اس نے مجھے پڑھا دیا یہ اللہ کی رحمت ہے میں نے نیکی کی ہے لیکن اگر تکبر کیا اگر یہ سمجھا میرے علم کی وجہ سے مجھے مال و دولت ملا ہے مجھے علم کی وجہ سے عزت ملی ہے تو یاد رکھ لو تارون سے بڑھ کر کسی کے پاس مال و دولت نہیں تھا قرآن مجید اللہ کے فرماتے ہیں لچن ابل کنوا اے لچیل اتنے خزانے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک تک بندے کو کر لیکن وہ بھی کیا کہا کرتا تھا انما ان میں اونچی تل ع سارے کا سارا مالو دولت میں نے اپنے علم کی بدولت حاصل کیا ہے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بِهِ الْأَرْضُ وَمَا كَانَ لَهُ مِن مِن اللَّهِ ہم نے اس تو نہیں اس کے خزانہ کو بھی زمین میں دلسا دیا اور قیامت تک قارون اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دلتا چلا جائے گا اور کوئی طاقت اس کو اس آغاز سے نہ بچا سکے بات کر رہے تھے میرے بھائی اللہ دلہ شانہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے قارون نے اللہ کی تعریف بیان نہیں کی اپنے آپ کو بڑھایا تو اللہ نے اس کو یہ سزا دی المدین المن دوسرا بدبخت وہ ہے اب ذرا اپنے آپ نے آپ سوچیں کیا ہم میں سے کوئی ایسا بدبخت ہے جو اپنے سلوار کو تخڑوں نیچے رکھتا ہے کون ہے جو اپنے سلوار کو تکڑوں نیچے رکھتا ہے رکھتے کتنے ہوں گے اب ڈرتے اٹھا نہیں گے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد بھی لٹکی گے کر سکتے وعدہ کیا علامت ہے آپ کے وعدے وہ ہاتھ کھڑا کر دے کے آئندہ انشاءاللہ ہم سلوارے نہیں لٹکائیں گے جنہوں نے ہاتھ بلند نہیں کی ان کا کیا خیال ہے نظر تو ساری آ رہے نا میرے سارے بھائی اللہ ہم سب کو توفیق توفیقت آتا المنک خیر ہو بالحلی قاری دوسرا بد بخت ہے میرے بھائیو جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا سلام کریں گے نہ پاک کریں گے بلکہ دردناک آ... عذاب ہے جو احسان جتلاتا ہے نیکی کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے فلا وقت قرضہ دیا میں نے فلا وقت کام آیا یہ جی نیکی جتلانا قیامت بن جائے گا علم نا عروف اچھی بات کہہ دینا اس سے بہتر ہے اس سب کے سے جس کے بعد گر آزاری یہ نہ ہی کرتا تو اچھا تھا وہ مناسب کو چر آتا وہ تاجر وہ دکاندار جو ہے وہ تجارت کرنے والا جو ہے کاروبار کرنے والا جو قسم کھا کے اپنا سامان بیچتا ہے کہ لاکھ کی قسم سو روپے کے لیے آپ کو میں نبے کی دیتا ہوں ممکن ہے تاجر لاس قبول کر لیتا ہے کوئی ایسا تاجر دنیا میں دکھائے سو روپے کی لے کے میں آپ کا ماما لگتا ہوں مجھے لگے ساف جھوٹ سیدھا جھوٹ اللہ کے سول فرما جو قسم کھا کے بیچتا لیتا ہے وہ جھوٹا ہے وہ نہ چھوٹے کل نہیں یہ کبھی نہ بے ایمان ہے اس کی اس کے اعتبار نہیں کرنا چاہیے اس کی کتاب نہ کرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جو قسم کھا کے تجارت کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لا اللہ ولا القیامة ولا ينظر عذاب کرم نہ ان کے در نظر ڈالیں گے نہ ان کو پاک کریں گے نہ کلام کریں گے بلکہ دردناک عذاب ہے جو جی آج کی بات قسم کھائیں گے ایسے کر لے وعدہ صاحب تھا پہلے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کر لے اللہ سے وعدہ اللہ ہم سب کو توفیق توفیقہ فرمائے آمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا آذانهم وحچا يرجع سلاثت الفتحم آبد العب کو وامام قوم وهم له حمل تین ایسے بدبخت ہیں جو جتنی مرضی تحجرے پڑھ لے نمازیں پڑھ لے قبول ہونا تو دور کی بات ہے اس کی نماز ان کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی پہلا وہ شخص و يرجع وہ غلام جو اپنی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر باغ جاتا ہے جب تلک اپنے گھر واپس نہیں آ جاتا اس کی نماز کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی وہ مراسن بات وہ زلیحا سا وہ عورت جس سے خامد ہو جاتا ہے اور وہ سو جاتی ہے اپنے قامت کو راضی نہیں کرتی جتنی مرضی تجرے پڑھ لے اس کی نواز قبول ہونا تو دور کی بات ہے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی اللہ کی رسول نے فرمایا ایجا بہت رت حتى ہاں جو عورت ناراض ہو کے سو جاتی ہے اس کا بھی سو گیا ہے ناراض ہو کر صبح تک جب تک وہ رجوع نہیں کر لیتی اپنے خامد کراضی نہیں کر لیتی فرشتے اس پہ لانتے بھیجتے رہتی ہے اگر مرد آواز دیتا ہے وہ آتی نہیں ہے ناراض ہو جاتا ہے سو جاتا ہے صبح تک فرشتوں کی لان تو لچتی ہے اللہ کی بھی لانتی ہوتی ہے فرشتوں کی بھی لانتی ہوتی ہے اس عورت پر نعمت الله والملائكه والناس اجمعين ذكر امام الباني صحيح الجامع 7000 خلقيا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایا عورت kia jannat bhi badi aasan hai jahannam bhi badi aasan hai jannat kaise aasan hai char cheezon ki pabandi kar le idha sallatil mar'atu khamsaha wa qamat shahraha wa hafidat fi الجنہ من جن عورت جو نمازوں کی پابندی کرتی ہے روزے رکھتی ہے اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے قیامت کی اطاعت کرتی ہے قیامت کا دن ہوگا جنت کے آٹھ وہ دروازے کھل جائیں گے آواز دے گی اے میری بندی جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے لیکن اس کے لیے بھی بڑی احسان ہے کریم صلی اللہ علّ نے فرمایا اول ما تسل عن و عن سب سے پہلے کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو بہترین عورت کیا انتی ہے اللہ نے فرمایا اللہ جنتی عورت وہ ہے اگر خامد ناد ہو جاتا ہے کیا کہتی ہے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر کہتی ہے جب ترق تم راضی نہیں ہوگے جی میں آرام نہیں کروں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا بدمخت وہ ہے وہ امام و قومین وہ پسند کرتے ہیں پھر بھی وہ امامت کرواتا ہے وہ جتنی مرضی امامت کروا لے تو پڑھ لے اس کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن عمر روایت کرتے ہیں تناسط القرم اللہ علیہم الجنہ تین سے بدبخت ہیں جن پہ جنت حرام ہے وہ جہنمی ہے کون سے لوگ مدمن الخمر والعاق والدنوث الذي يقر في أهله الخبر فهلا باشق فيه جو شراب في طاه الله حكي رسول الله فرمايا من شرب الخمر كأسا لم يقبل منه أربعين يوما جو ايق لا شراب كطيلة طاه شاليس انتكسكي نباس كبول ليهوتي ومن شرب الخمر سقاه الله جوما قيامة من نهر شراب في طاه قیامت کا دن ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نہرے غوطہ سے پانی پلائیں گے یا رسول اللہ و نا نہر غوطہ اللہ کے رسول یہ نہرے غوطہ کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نہر یہ گری بن ترو جوں میں یہ ایسی خلیج نہر ہے یہ گندی نہر ہے یہ بدکار عورتوں کی شرم گاہوں سے نکل کر جائے گی جہاں سن کو پانی پلایا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علم نے فرمایا اذا فعلت امتی خطوة جب میری امت پندرہ قطم پہ آ جائے گی جن نے یہ بھی فرمایا وہ طاطل جب شراب عام ہو گئی اور مسجدوں میں آوازیں اٹھنے شروع ہو گئے مسجدیں قرآن کی تلاوت کے لیے تھی مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے تھی ہم نے بوٹوں کا گہوارہ بنایا ہم نے پہلیوں کا گہوارہ بنایا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا کم وہی شاعتی اس کو منڈیاں نہ بناؤ اس کو بازار نہ بناؤ اس میں کروان کی تلاوت کر سکتی اللہ کا فکر کرو لیکن ہماری مثال تو منافقوں کی مثال ہے الموکی فلم موبن سمسیا میں ایسے ہوتے جیسے مچھلی جو ہے پانی و سکون میں سکون بچ جاتی ہے اور منافع کیسے ہوتے جیسے ایک پنجرے میں کسی پرندے کو بند کر دیا تو کیسے ہے مسجد میں اس کی حالت ایسی ہے منافق اب دیکھ لے ہمارے اندر خصرت مومنوں کی ہے یہ منافقوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شراب عام ہو جائے گی جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائے گی فلیر تقیبلی او خسہ او مدقاہ انتظار کرو سرخا دیا آئے گی انتظار کرو زمین دھنس جائے گی انتظار کرو لوگ سوئے ہوئے ہوں گے کوئی بندر بن جائے گا کوئی خنزیر بن جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان تین بدبختوں میں سے جن کی جلت حرام ہے ولا جو والدین کا نام فرمان ہے اللہ کے رسول سوسل سے سوال کیا گیا میں حق الوالدین عالیہ الحدینہ ہمارے والدین کا ہم پہ حق کیا ہے اللہ کے رسول نے یہ جواب نہیں دیا ان کو بروز کھلاؤ ان کو کپڑے اچھے پہناؤ فرمایا ہو نہ جن چھوکھا اگر ان کی اطاعت کر لو گے ان کی خدمت کر لو گے جنت میں چلے جاؤ گے اگر ان کے ساتھ بدتمیزی کیا معاملہ کیا تو یاد رکھنا جہنم میں جانے کے لیے جتنا ہی کافی ہے ضارب فیرض اللہ وہ سخت و ربی کی جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے باپ کو راضی کر لے جو اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے وہ اپنے باپ کو ناراض کر لے اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی برعیدہ روایت کرتے ہیں اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے لایا ہے حج کرواتا ہے اللہ کے رسول کے پاس ہانستا ہو آتا ہے کیا سر اللہ کے رسول اتنی گرمی میں میں نے اپنی ماں کو حج کروایا ہے اتنی جگہ سے رمضان سے لے کے آیا ہوں اگر سردی ہو تو وہ بھی بگڑ جائے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے کالا بھی ضفرتی منظفر آتی تم کہتے ہو ماں کا حق ادا کیا ہے ولادت کے وقت جو ماں تو تکالیف ہوتی ہے ایک بھی تکلیف کا تم نے حق ادا نہیں کیا لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں جان چھوڑے بوڑھا ساری رات کھانستا رہتا ہے ہم نے بیچلر ڈگری لے لیا ہم نے کر لیا ہے اب ہمیں کیا مختلف یہ جان چھوڑے پہلے کا حساب بھی کرے اب کماتے ہم اور کھاتا یہ ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے مسلمان چلو آپ کو اللہ نے محفوظ رکھا ہو اللہ محفوظ رکھے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زبان نے عائشہ روایت کر دی ہے کہ ایک شخص آتا ہے کہ یا رسول اللہ ان ابی اخدنا میرے باپ میرا مال کھا گیا ہے اچھا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی زر جدریل جدید کا رضول ہوا اللہ کا حکم ہوا کہ یہ بزرگ جب آئے تو ان سے پوچھو کہ کون سی بات دل ہی دل میں کہیں تھی میں سمجھ ایسے بدل میں تم نے باتیں کی تھیں کیا کی تھی لگے آپ کو کیسے معلوم ہوا اور مایا جی ابھی آیا تھا تو پہلے یقین کا کیا نبی ہے ہمارا ہر بات یقین پکا ہو جاتا اللہ کے رسول میں نے کیا اس کو کہنا تھا میں نے تو یہ چند فلما کہ والغاية التي إليها مداما فيك كنت جعلت جزائي رسول نے کیا کہنا تھا میں تج یہی رونا روتا تھا کہ بچپن سے لے کر میں تجھے خوراک دیتا رہا تیری پرورش کرتا رہا جب تو بیمار ہو جاتا میں سمجھتا میں بیمار ہوا ہوں بیمار تم ہوتے سارے ساری رات میری آنکھیں رو کر گزارا کرتی تھی مجھے یقین تھا کہ موت آ جانے والی ہے لیکن تم میرے دل کا ٹکڑا تھے مجھے یہ یقین تھا کہ کل تو, تو جوان ہوگا میرا بازو بنے گا لیکن جب تو جوان ہو گیا اللہ نے ہوش دے دی شعور دے دیا جتنی بدتمیزی دی جتنے سخت علمات تھے میرے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیے ہائے کاش اگر تمہیں باپ یاد نہیں تھا مجھے باپ نہیں سمجھتے تھے مجھے ایک اچھا پڑوسی سمجھ لیتے ایک اچھا پڑوسی اپنے کوسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے. مجھے پڑوسی سمجھ کے میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا اللہ کے اصول جب یہ بات سنتے ہیں وہ آخر ابھی اللہ کے اصول اس بچے کا گروان پکڑتے ہیں اور باپ کی طرف کر کے کہتے ہیں لی کا تم اور تیرا مال جو ہے تیرے باپ کا ہے آج کے بعد کوئی شکایت دے کر نہ آئے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوغی بہن کہ مرت ناک رگڑے لیکن اس کی جان نہ نکلے میں صحت سنکی لغت کی بحث پہ جب انسان تبھی موت مرتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ ناک سے خارج ہوتی اس لیے لغت والے لکھتے ہیں میں تحت سہنتی وہ تبھی موت مر گیا اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کا ناک یا دائیں طرف مڑا ہوتا ہے یا بائیں طرف مڑا ہوتا ہے شاید آپ نے مشاہدہ کیا لیکن جب تبھی موت انسان نہ مرے کسی حادثے میں گولی لگنے سے اللہ سب کو محفوظ فرمائے تو پھر ناک سے نہیں جان نکلتی روح نکلتی بلکہ اس جگہ سے متاثر جگہ سے نکلتی ہے جیسا کہ اہل لغت نے اس بات کی بحث کی اللہ کیسول فرما رہے ہیں رضی میں انفص کبھی موت مرنا چاہتا ہے لیکن ناک بھی زمین پر رجرے لیکن اس کو موت نہ آئے بتاؤ جس کو موت کے وقت موت نہ آئے اور اس وقت مصیبت مطلعوں سے دیکھا جاتا ہے کسی کو برداشت ہے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ کر بائے. اللہ کے اصول نے فرمائے اپنے ناک کو رگڑے دے کر اس کی موت پھر بھی نہ آئے رگڑتا ہے پوچھا یا رسول اللہ اے اللہ کے اصول کون سا ایسا وقت ہے جس کے بارے میں آپ کی زبان حکمت نے بول دیا ہے وعید سنا دی ہے اللہ کے سول نے فرمایا میں تم میں نمیت خدا جس کا ماں اور باپ زندہ ہے بوڑھا ہو گیا ہے اپنی زندگی میں اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں چلا جاتا وہ ناک رگڑے لے کے اس کا موقع لیکن آج جتنی وقت بی ہم اپنے ماں باپ کرتے ہیں بیوی بی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں اور ماں کہتے ہیں یعنی میری سرمی دی میں بہت کما کے آیا اس لیے وہاں جو ہے بھیڑ بھی نہیں نکلتے یہاں شیر بنے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی السلام ورمایا وہ کرفی اہل قبط تیسرا وہ شخص پہلا شراب نوش دوسرا والدین کا نافرمان تیسرا جو ہے جو شخص ہے الَّذی فی جس کی ماں جس کی بہن جس کی بیوی جس کی بیٹی جو ہے پردہ نہیں کرتی وہ بے حیا ہے اور وہ چپ قبو سے کوئی بات کیا کرے یہ سمجھتی نہیں ہے وہ خود پڑی لکھی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے جنت حرام ہے میاں بیوی بی دونوں ہی مذہب ہے اس کو پردہ نہیں آتا بیوی بی کو اور خانجی کو غصہ نہیں آتا دونوں نکلے نا اللہ کے رسول نے فرمایا اور آئیس مراطن و اللہ کا من يرغب بغرب قرط هي جنن من اهل النساء كاسيات عاريه تجد ريحها وان ريحها ليوجد من مسيره كذا وكذا اي روایت اللہ کے دل فرماتے ہیں دو قسمیں جو جہنمی ہے جو ابھی تک میں نے نہیں دیکھی ایک قسم وہ ہے قوم معهم الناس جو ظالم حکمران ہیں جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ ظلم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں گاؤں کی جموں جتنے توڑے ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جہنمی ہے جو عورتیں لباس تو پہنتی ہے لیکن اتنا بریک ہوتا ہے پہننے کے بعد نظر آتی ہے لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں وہ لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے جہنوی عورت ہے وہ لائی جدا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی وہاسی کرا وہ کرا حالانکہ جنت کی خوشبو تو دور دور تک پھیلی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب عورت گھر سے نکلتی ہے اس کو تاکنے کے لیے پھنسانے کے لیے شطان اس کے پیچھے چلتا ہے سب سے قریب عورت اس وقت اپنے رب کی ہوتی ہے جب اپنے گھر میں ہوتی ہے لیکن آج ہمارے اس زمانے کیا کہتی ہے ہماری بیٹی نے تو کبھی کسی کو دیکھا نہیں بھائی نیک ہی بڑی ہے نبی سے بھی نیک ہے نا یہ جو آئے تھے پردے کتنی سے نا فاطمہ پہ اور عائشہ پہ یہ عائشہ سے بھی نیک ہے نا پردہ تو دل کا ہونا چاہیے تو پھر اس کمیزوں کی کیا دل, دل تو چھپا ہی ہوا چیزیں ایسے ہی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو حکم دے رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو حکم دے رہے ہیں وہ بیویاں جو ہمارے لیے ماں کی حیثیت امہات ملی ان سے بڑھ کے کیوں ہو سکتا ہے ذرا ایک, ایک سخت مجھے آپ یہی بتا دیں ڈاکٹر صاحب تو نہیں یہاں کو بیٹھے ہوں دے. کوئی ایسا ڈاکٹر دنیا میں دکھائیں جو مریض کو چیک کرے جس مریض کے جسم کی پنسیاں ہوں اور پیپ دہ ہو اور وہ رپورٹ لکھ دیں کہ اس کا خون بالکل صاف ہے لکھ سکتا ہے لگ سکتا ہے جب فاسد مادہ جسم میں جمع ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے خون کی خرابی ہوتی ہے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں میرے بھائی جب عقیدہ خراب ہوتا ہے جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا پھر یہ سارے بہانے ہوتے ہیں تو دل کا پردہ ہوتا ہے پہل اور بیوی پردہ نہیں کرتی وہ خاموشی سے بیٹھا کوئی بات نہیں جنت سلاست ان حرم اللہ ع جن ان پہ جنت حرام ہے یہ جہنم میں جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تین ایسے سعادت مند لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے اصول قسم ہے ألا سنقسم عليهم لا نقص مال قط من صدق ولا عفى رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله عزة فاعفوا يجدكم الله عزة ولا فتح رجل على نفسه داب المسألة إلا فتح الله عليه داب فقر ما يكسم خاطه لودو ثم كهته في أقام الله كرسلم كربان كرته مارمان كم هو جائقا ما محمد كسم خاطه كهته ما من يوم يصبح العباد فيه إِلَّا وَمَلَكَان جب دن چڑھتا ہے دو فرشتے کو اللہ حکم دیتے ہیں جاؤ آسمانِ دنیا پہ جا کے اعلان کر دو اللہم يقول أحدهما ایک فرشتہ حاصل کو بلم کر کے کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا اے جو دیلے رستے میں قرمان کرتا ہے اپنے مال کو اللہ اس کے مال میں برکت فرما یقول الْآخر اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا اے اللہ جو تیرے رستے میں دینے سے گریز کرتا ہے ڈرتا ہے کہ میرا مال ختم ہو جائے گا اللہ اس کے مال میں بے برکتی فرما اللہ اس مال کو غرق کر دے اللہ کے اصول نے فرمائے میں قسم کھاتا ہوں میں جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال برتا ہے کم نہیں ہوتا محمد قسم کھا رہی کون سا محمد صلی اللہ وسلم جس کے بارے میں دشمنان اسلام نے بھی گواہی دی عبد اللہ عبداللہ کا واقعہ آپ نے کئی وقت بسنا ہوگا عبد اللہ عبی عبداللہ مسلمان نہیں ہوئے قدیمسلمدین فرماتی ہیں میں ایک مدین علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ لوگ جوک در جو اللہ کے اصول کی طرف جا رہے ہیں میں نے کہا میں بھی دیکھتا ہوں کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کیا ہے لیکن وہ کا تھا مسلمان نہیں ہوا تو رخ انور ہو سکتا اور فور اسلام کو قبول کر لیا نحيهتكم يا اواز رہے تھے السلام واطع الطعام وصل الارحام وصلوا بالليل والناس نيا اي لوگوں چار چیزوں کی ضمانت مجھے دے سلام کو عام کرو لوگوں کو لحق کی ذات نے کھانا کھلاو صلہ رحمی کرو اور رات کو کرو چار چیزوں کی ضمانت ہے صدخول الجنت بسلام تم سلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے الله بن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا اللہ کے اصول کے ساتھ جا رہے تھے اللہ کے اصول نے فرمایا یہ درختیں اس پہ چڑھو تو مجھے وشواس اتار کے دو وہ دن میں چڑو جو بالکل دبلے پتنے بے جن کی ٹانگیں چھوٹی سی اور بہت باریک درخت پہ چڑھ گئے وہ ہوا یو آ کو توڑتے ہیں وہ ٹوٹتی نہیں ہے صحابر ازوام اللہ میں ڈرائنگ پارک ہے سجا اچرے ہوا ہے اور عبداللہ بن مسعود کی ٹانگی حرکت کرنی لگ جاتی ہے صحاب احام بوشیہ لگ گئے اللہ کے رسول تم کس سے ہو تم کس سے ہو دیکھ کر اللہ کی قدم جس کے قبضۂ قدرت میری جان ہے یہ جی دونوں اعمال نام میں قیامت کے دن بہت پہاڑ خریدنی ثابت ہوگی سبب کیا تھا قیام الین کرتے تھے میری بہن مجھے خواب آئی ہے اللہ کے کو بیان کرتا ہے وہ تعمیر کرتے ہیں مجھے بھی خواب آ جائے صبح کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں بخاری کی روایت ہے خواب آتی ہے دو آتے ہیں مجھے دیکھ کے چلے جاتے ہیں ایسے کنویں جو اندر سے بھی اینٹوں کے ساتھ بنا ہوا ہے اور اندر لوگ سیخ رہے رہے ہیں میں نے کہا اعوذ باللہ من النار. اعوذ باللہ من النار. میں اللہ کرتا ہوں اللہ لینا تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری جاب کھل جاتی ہے میں اللہ کے گھر کے جاتا ہوں ہفتہ ملتی ہے اللہ کیسول گھر میں موجود نہیں سارا سا قصہ بیان کیا جب اللہ کیسول آئے اب سر اللہ عنہ یہ قصہ یہ خواب اللہ کیسول کو پیش کرتی ہے اللہ کے کیا تعبیر کرتے ہیں رج عبد اللہ نئی چار خلی میں ابن مسعود کی عمر اس وقت چودہ سال تھی اور جب فوت ہوئے اور زندگی کے آخری حصے میں کچھ سبق پر ہوں نادینے ہو گئے سو سال زندہ رہے گئے چودہ سال کی عمر میں یہ خواب آئی اور اس کی تعدیر میں اللہ کے اصول نے فرمایا الرجل عبداللہ نہیں سلیم عبداللہ بہت ہی اچھا بنتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ قیام الل کر لے اس 14 سال کے بعد سیاسی سال زندگی میں بسر کرتے ہیں راہ بھی روایت کرتے ہیں نا پہ جو اس کا اصل ساتھی تھا کیا روایت کرتا ہے کہ عبد اللہ رضی اللہ اللہ عنو... بہارے چھیاسی سال میں ایک رات لیا حجت نہ پڑی ہو رات کو کھڑے ہوتے پھر نیند آ جاتی پھر دو رکھتے پڑھ کے سلام پھیر کے پھر وزو کرتے منہ پہ چینٹے مارتے اور ساتھ ایک پیالہ رکھا ہوتا تھا تاکہ ملا کی رسول کی بات کو اپنی زندگی کا نسمل بنا لیا اپنے ملحج بنا لیا چھیاسی سال گزار لیا تو حجت نہیں چھوڑی لیکن آج ہم ہم نے کبھی پڑی نہیں صبح نوکری پہ جانا ہو تو آرام سے پہلے بی بی بھی روٹیاں پکا دیتی لیکن اللہ سے مناجات کرنے کے لیے ہم نہیں اٹھ سکتے جا یعنی جبریل سہل نے سعد روایت کرتے اللہ کے اصول نے فرمایا جبریل آئے آ کر کیا کہتے یا محمد صلى الله عليه وسلم عيش ما شئت فانك مجت واحذب من شئت فانك مصارقه واعمل ما شئت فانك مجدي به أي الحق رسول الله کا پیغام لے کر آیا ہو جب تک زندہ رہنا ہے رہ وہ اخن کے میں فارغ ہوں جس سے چاہو محبت کر لو آخر فرکت خونی ہے آخر ما ہونی ہے وہ جز جو بھی عمل کرو گے قیامت تو اس کا بدلہ مل جائے گا وہ لین اور جان لو مومن کا شروع جو ہے مومن کی بزرگی جو ہے مومن کی بلندی جو ہے وہ قیام برمتی جو ہے اس کی سپریم جو ہے وہ کس ہے کہ لوگوں سے مستغنی ہو جائے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھلائے کن غنی القل وقن عبل تقلب معاش من ش اے انسان اے آدم کے بیٹے غنی ہو جا اپنے دل کا کسی کمیز کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلا مجھ اولا سپن میں آج سے مر جانا بہتر ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا مر جاؤ یہ بہتر ہے کسی کمیز کے سامنے ہاتھ پھیلانا کہ ہماری اقتصادیات یا تو کر دو ابھی کریم اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی قسم کھائی یہ بات مکمل کر کے آپ سے جانا چاہوں گا. ایک جو صدقہ کرتا ہے اس کے معل میں کمی نہیں ہوتی بڑھوتی ہوتی ہے کون قسم کھا رہا ہے کون کھا رہا ہے اللہ کے اصول ویسے بھی بات کرے سچی کا تیز ہوتی جب قسم کھا لے تو تاکید ہوگی کہ نہیں ہوگی پھر صدقہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کے اصول نے فرمایا اور دوسرا وہ شخص ہے جس پہ ظلم کیا گیا اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے جن بولی نہ اللہ زیادہ اللہ کو عزت اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے میں قسم کھاتا ہوں جو کسی کو معاف کر دیے اللہ کی عزت کو بلند کر دیتا ہے اور تیسرا وہ شخص ولا فتح باب اللہ فتح اللہ بکرین جو اللہ سے نہیں مانگتا لوگوں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اپنی خط کرنے کے لیے اللہ کے رسول قسم کھا کے کہتے ہیں جتنا وہ لوگوں سے مانگتا ہے اللہ اپنے فقیر کے دروازے اس پہ کھول دیتے دنیا کا قانون یہ اس سے مانگتا ہوں مانگنے, مانگنے لگ گئے ہو اللہ کا یہ قانون نہیں دنیا سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں اب حریر روایت ہے یہ براہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں بندہ میرے اور مانگتا نہیں مجھ سے اللہ کی رسول اللہ رفول سرمایہ صابق غنانی روایت کرتے حتیہ علیہ علا رحیز اگر جوتے کا رتمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ اللہ سے مانگنا چاہیے حت الملح حتیہ کی نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے کیونکہ پہلا کس نے کیا ہے اور دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چلنا ہم سب کو توفیق عطا اور فرمائے دین کو سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی مولانا صاحب سے کچھ جاتی کی ہے اللہ ان کو سلامت رکھیں انشاءاللہ آپ کو کچھ دور کریں گے باقی مضمون کو دار الخدا بہترین ریکارڈنگ معیاری اور سستی کیسٹس اور سیریز کا مرکز دارالخدا